ورحمت الحمد اللہ رب العالمین والسلام على رسوله علّہ اما بعد اماں باد من شیطان الرجیم بسم اللہ الرّحمن الرحیم و ما ابرفسی نفسا الما رم الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم قرآن مجید کا تیرواں پارہ اس آئے مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات وما ما کے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قول آیا ہے کہ میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں بعض لوگوں نے اسے عزیز مصر کی بیوی کا قول قرار دیا ہے قرآن مجید میں یہ اسلوب کئی جگہ پر ہے کہ جہاں بات بہت واضح ہو وہاں قرآن مجید میں کالا قالت یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ایک جملہ ایک شخص کا ہوتا ہے تو دوسرا جملہ جو ہے وہ بغیر کسی کنکشن کے یا بغیر کسی اشارے کے وہ دوسرے کا ہوتا ہے یہاں جو پچھلی آیت آئی ہے اس میں واضح طور پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے آقا سے خیانت نہیں کی ظاہر بات ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے تو اپنے شوہر سے خیانت کی تھی اور ری اوپن کرنا کیس کو اس نے اوپن نہیں کیا تھا حفیت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا لہٰذا یہ بلا شبہ حفیت یوسف علیہ السلام ہی کے الفاظ ہیں اور یہ مطابق واقعہ بھی ہیں اور یہ ہم سب کے لیے ایک ہدایت بھی عام طور پر جو چیزیں انسان کو جنسی معاملات میں غلط فہمی کا شکار کرتی ہیں وہ یا انسان کی نیکی ہوتی ہے کہ جو انسان کو اس غلط فہمی میں ڈال دیتی ہے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں اور کوئی ایسا کام مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا یا اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے کہ جو اسے زوم میں مبتلا کرتی ہے کہ میں خاندانی آدمی ہوں دونوں پہلوؤں سے ناظرین اگر آپ غور کریں تو حفت یوسف علیہ السلام کل کو نبی بننے والے تھے لہذا نبی سے بڑھ کر متقی تو کوئی ہو نہیں سکتا اور دوسری طرف حضت یوسف علیہ السلام اس نو انسانی میں بیسٹ فیملی بیک گراؤنڈ کے حامل افراد میں سے تھے ایک ایسا شخص کہ جس کا والد بھی اللہ کا نبی ہو خود تو وہ نبی تھے ہی تھے والد بھی ان کے اللہ کے نبی حفت یعقوب علیہ السلام اور ان کے دادا حفت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین بھی سلام پیش کرتا ہے سلام علی ابراہیم وہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے یعنی ہیومن نیچر کا حصہ ہے جیسے اگر انسان ہے تو اسے بھوک لگتی ہے اسے پیاس لگتی ہے ایسے ہی اس کے اندر جنسی خواہش بھی ہوتی ہے لیکن انسان کا اصل کمال کیا ہے کہ وہ کھاتا بھی اپنے فیصلے کے تحت ہے پیتا بھی اپنے فیصلے کے تحت ہے اور اسی طرح وہ اپنی جنسی خواہش کا اظہار بھی اور اس کو پورا بھی اپنی اپنے فیصلے کے تحت کرتا ہے اپنے جذبات کے تحت نہیں کرتا اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں حفیت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا باقی حصہ ہے کہ بادشاہ نے حفیت یوسف علیہ السلام سے امپریس ہو کر انہیں بلالیا جیل سے اور انہیں اپنا بہت قرب عطا کیا پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پیشکش فرمائی کہ اگر آپ مجھے جو ریسورسز آف دا لینڈ ہیں ان پر ذمہ دار مقرر کر دیں تو پھر میں آپ کو یہ پیش آمدہ قحط مینج کر کے دکھا دوں گا بادشاہ نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ راشننگ کا ان نظام انٹروڈیوس کروایا اور اسی سلسلے میں جب قہد وائڈ سپریڈ ہو گیا تو دوسرے علاقوں سے بھی لوگ ان کے پاس غلہ لینے کے لیے آنے لگے یہاں تک کہ ان کے اپنے بھائی جو سوتیلے بھائی تھے وہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے وداؤٹ ہیونگ اینی آئیڈیا کہ جن کے پاس ہم غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں یہ یوسف ہی ہیں ان کے بھائی علیہ السلام بہرحال حضرت یوسف نے ان کو پہچانا انہوں نے حضرت یوسف کا نہ پہچانا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سارا انٹرویو لیا کہ تم کتنے لوگوں کا غلہ راشن حاصل کرنا چاہتے ہو اور تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں تو انہوں نے تفصیل بتائی کہ یہ ہم دس بھائی ہیں ایک ہمارا بھائی جو ہے وہ گھر پہ ہے اور بوڑھے والدین ہیں تو حضرت یوسف نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں بوڑھے والدین کو تکلیف نہیں دیتا لیکن وہ جو بھائی ہے تمہارا جوان اسے بہرحال حاضر ہونا پڑے گا نیکسٹ ٹائم اور اگر تم اس کو لے کر نہیں آؤ گے تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا حضرت یوسف اسلام نے جاتے ہوئے ان پر ایک اور احسان فرمایا کہ اپنے ملازمین سے کہا کہ اس غلے کی جو قیمت ہے یہ واپس ان کے تھیلوں کے اندر رکھ دو تاکہ جب گھر پہنچیں تو اسے دیکھیں تو اور بھی خوش ہوں اور زیادہ یقینی بنانے کے لیے کہ وہ اگلی مرتبہ ضرور میرے ہی پاس آئیں وہ اب واپس گئے اور انہوں نے ابا جان سے یہ گزارش کی کہ اگلی مرتبہ اگر آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو نہیں بھیجیں گے تو پھر ہمیں غلہ نہیں ملے گا والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو کیا میں تمہارا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جیسے میں نے یوسف کے سلسلے میں اعتماد کیا تھا لیکن بہرحال جیسے تیسے بھی ہوا وہ انہیں راضی کرنے میں کامیاب ہوئے اور بنیامین کو ساتھ لے کر اگلی مرتبہ حفیت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حفیت یوسف علیہ السلام نے اس بھائی کو جو پہلی دفعہ مرتبہ آیا تھا اس کو اعزاز کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور کان میں اسے کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں ڈوٹ پڑی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیا مین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے لیکن بادشاہ کے قانون میں جس بادشاہ کے لیے وہ کام کر رہے تھے جس کے بہت بڑے منصب دار تھے اس کے قانون میں کسی شخص کو اپنے پاس ڈیٹین کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی اللہ آ کے وہ چوری کریں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس پلاننگ کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے کزالِ کا کد علی یوسف یوں ہم نے پلان کیا اسکیم بنائی یوسف کے لیے علیہ السلام اس لیے کہ بادشاہ کے قانون میں جس بادشاہ کے لیے وہ کام کر رہے تھے کسی شخص کو ڈیٹین کرنے کی کوئی پروویژن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ چوری کریں اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پلان خود بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا تھا تو حفرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس سے نہ کرنا ممکن نہیں تھی اس لیے کہ اصل میں انسان بندہ ہے اللہ کا اس کی اصل وفاداری اللہ کے ساتھ ہے وہ سچا بھی اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور دیانت دار بھی اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور جب رب العالمین نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک پلان بنا کر انہیں حکم دیا تو اس کے لیے تو ان کے لیے اس کی کمپلائنس کے سوا اور کوئی چارۂ کار نہیں تھا بڑے بھائی نے بہت کہا کہ آپ اس کی جگہ مجھے لے لیں مجھے رکھ لیں اور آپ چھوڑ دیں اس کو لے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ ہم چور ہی کو رکھ سکتے ہیں کسی دوسرے کو نہیں رکھ سکتے بہرحال وہ اپنے والد صاحب محترم کے پاس گئے اور انہیں جا کر ساری کہانی سنائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان پر جب یہ الفاظ آئے یا اسفہ علی یوسفہ کہ ہائے افسوس یوسف پر تو ان کے بھائی کہنے لگے کہ ابا جان آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر رہے ہیں آپ تو یوسف کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس پر ان کی زبان پر وہ الفاظ آئے اناما اشکو بسی و حسنی اللہ کہ میں اپنا غم اپنے حال کی پرا گندگی اللہ ہی کے سامنے کہتا ہوں پھر وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ یا بنیا بیٹو از ابو جاؤ وہ تحسو می یوسف اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو ولا تیسو میں روح اللہ اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کیوں نہو لا یسم الروح اللہفرون <الْقافرون> اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو کافروں کا کام ہے عام طور پر ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہونی چاہیے لیکن پھر کتنی امید ہونی چاہیے اس کے لیے ہدایت بھی یہاں موجود ہے کہ جب کچھ بھی انسان کو وسائل نظر نہ آئے پھر بھی اللہ سے امید رکھنے کا دروازہ جو ہے وہ انسان کو خدا رکھنا چاہیے کہ کوئی وسائل نظر نہیں آ رہے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کوئی کلو حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب کے سامنے نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ سے امید رکھتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بہرحال اس مرتبہ جب وہ گئے دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں تو وہ گویا منتے کرتے ہوئے اور صدقہ و خیرات مانگتے ہوئے گئے کہ ہمارے پاس غلہ کا پیسہ دینے کے لیے بھی غلّہ کی قیمت دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں اور پلیز آپ ہم پر احسان کریں اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے اس کا دل بہت نرم ہوتا ہے حفت یوسف علیہ السلام کی کو بھی رحم آ اپنے بھائیوں پر تو آخر انہوں نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ حل علمتم ما فعلتم بھی یوسف و عقیع از ان تم جاہلون آج تو بڑی منتیں کر رہے ہو بڑے عقلمندی کی باتیں کر رہے ہو تمہیں یاد ہے کہ دور جاہلیت میں تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا تو ایک دم ان کو خیال آیا کہیں تو کہیں لگے آ ان نہ انتا یوسف آپ کے یوسف تو نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا فوراً کہیں لگے انا یوسف یس میں ہی یوسف ہوں وہی اور یہ میرا بھائی ہے قدم اللّہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے انہوں میّّت کی ویسپر بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے فن اللّہ علیہ اجر المحسنین تو اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو کہ اجر کو ضائع نہیں فرمایا کرتا سورہ یوسف کے آخر میں قرآن مجید کی کچھ بنیادی تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قریش کو مخاطب کر کے آئیں ہیں جیسے آیت نمبر ایک سو پانچ میں فرمایا وقائم من آیتن فس سماوات ولاد یہ مرون علیہ وہم انہا کہ کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے قریش کا لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے وہاں یومن و اکثر ہوں بلّہ اللہ اور ان کی اکثریت اللہ کو مانتی بھی ہے تو شرک کے ساتھ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فرمایا قل حاض ہی صبیلی ادو اللّہ اللہ بصیرت انم امن طبا نے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اور میرے ساتھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں بصیرت کے ساتھ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نہیں بسحان اللہ اور اللہ پاک ہے ومان من المشرقین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اس کے بعد سورہ رات آتی ہے سورہ رات بھی توحید کے بڑے زبردست دلائل لیے ہوئے ہے اور رسالت کا بھی جو اصل تھیم ہے وہ اس کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ آپوں کو ملے گا اور آخرت کا مضمون وہ تو ہمیشہ قرآن مجید میں چلتا ہی رہتا ہے خواہ وہ ذکر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ہو خواہ وہ ذکر رسول کی رسالت کا ہو لیکن تان جا کر بہرحال آخرت ہی پر ٹوٹتی ہے آغاز بڑا زبردست ہے علیفلام میم را تل کا آیات الکتاب و لذیم کا مربق الحق یہ کتاب کی آیات ہیں اور وہ جو تمہاری طرف نازر کیا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ و تیرے رب کی جانب سے سچ ہے ولا کنہ اکثر ناصل لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا گیا کہ لائن سالتوں من خلقت سماوات و اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا لقور تو یہ سب کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا لیکن یہاں پہ ایک دوسرا سوال نقل کیا جا رہا آیت نمبر سولہ میں قل مر رب السماوات و ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے کل اللہ تم بتا دو کہ آسمانوں اور زمین کا رب اللہ ہے اور کئی دفعہ از کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کا اصل پیغام اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے قرآن مجید کا اصل جو بنیادی انٹر اوپننگ آیا آیا ہے قرآن مجید کی وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ الحمد رب العالمین اور جو عائد قرآن مجید میں سب سے پہلے نازل ہوئی نوئنگ کہ مکے کے لوگ قریش عرب وہ اللہ کو خالق تو پہلے ہی سے مانتے تھے تو اس میں بھی اصل ایفسز اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ہے اقرا بسم ربق پر اپنے رب کے نام سے اللہ خلق جس نے پیدا کیا رشارت کے سلسلے میں آیت نمبر بتیس میں ارشاد ہوا من قبل اور اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا کفر ہوں اور میں کافروں کو مہلت دیتا رہا ہوں خست ہوں اور پھر میں ان کو دوبچ لیتا رہا ہوں فقی فکانہ اعقاب تو پھر کیسا تھا میرا عذاب کیسی تھی میری پکڑ پھر فرمایا و رکۃ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ قبلک اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے وجالم ازوادم وضریہ اور ان کی بیویاں بھی تھی اور ان کی اولاد بھی تھی یعنی فرق کی نفی کی گئی ہے کہ وہ انسان تھے وہ ماکامہ رسول اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے ایات یہ ابھی آیا کہ وہ کوئی موجزہ لائے کوئی لائے اللہ اللہ مگر اللہ عجل اور ہر فیصلے کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاں ڈاکیومینٹیڈ ہے پہلے سے اس کے بعد سورہ ابراہیم آتی ہے اس صورت میں بھی سورہ رات کی طرح وصالت کا مضمون بھی ہے آخرت کا مضمون بھی ہے اور توحید کا مضمون بھی لیکن اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے سورہ ابراہیم کا آغاز قرآن مجید کے ذکر سے ہوا ارشاد ہوا کتاب ال انضل نہ علی کا لطخر جاسمِ النور بیزن ربی ملاسرات العزیز الحمید کہ یہ ایک کتاب ہے کہ جو اے نبی آپ کی طرف نازل کی گئی ہم نے نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں اللہ کے حکم سے اور وہ روشنی کیا ہے اللہ العزیز و حکیم کیا راستہ آیت نمبر چار میں ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَا صرس اللہ إِلَّا قومی ہی لِيُبَيِّنَ الحم اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان بولتے ہوئے جس کی طرف رسول بھیجا گیا تھا لیوبین لہن تاکہ وہ ان پر بات پوری طرح واضح کرتے اور پھر آیت نمبر سات بہت خوبصورت و استاذ نہ ربو کم لکر تم لا عزیز ان کم لا شدید اور تمہارے رب کی طرف سے یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر تم اے لوگوں اگر تم اللہ کے شکر گزار بنو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے اور یاد رکھو اگر تم نے ناشکری کی اختیار کی تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے اس کے بعد خلاصہ بیان کیا امباء الرسل کا علم یاتقم نب من مقبل کم قوم نوح وعاد وسمود و من و لا عالم الا اللہ کیا تم تک خبریں نہیں پہنچیں تم سے پہلوں کی یعنی قوم نو قوم ہوت اور قوم صالے کی قوم سمود کی اور ان کے بعد والوں کی کوئی نہیں جانتا انہیں سوائے اللہ کے پھر شیطان کا ذکر آیا کہ شیطان آج تو دنیا میں لوگوں کو ورغلاتا ہے اور انہیں گمراہی پر مجبور کرتا ہے لیکن جب قیامت قائم ہوگی اور شیطان کو بھی حاضر کیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے بھی اے لوگو تم سے سچا وعدہ کیا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا لیکن میں نے وعدہ خلافی کر لی اور میرے پاس تمہارے اوپر کوئی اتھارٹی بھی تو نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا لہذا تم مجھے بلیم نہ کرو مجھے الزام نہ دو الزام دینا ہے تو اپنے آپ کو الزام دو اور یہ بڑی اہم حقیقت ہے کہ جس کا ذکر اگلی صورت میں انشاءاللہ آئے گا سورہ ہجر میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان نے مہرت مانگی تو صاف صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بتا دیا کہ یاد رکھنا انا عبادی علیہ صلی علیہم سلطان میرے بندوں پر تمہیں کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہوگی اللہ منتع کا من غاوین سوائے ان کے کہ جو گمراہی میں خود ہی تیری پیروی کرنا شروع کر دے اس کے بعد آیت نمبر اکتیس میں بہت خوبصورت الفاظ میں تلقین کی گئی ہے کلِ عباد الزین امن و یقیم الصلاطا وعی الفقنا بَفی ولا خلال کہہ دو میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور اس چیز میں سے خرچ کریں جو ہم نے عطا کیا ہے چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی اس کے بعد حبت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ, کہ یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ رب اجال حاضل بلد آمن اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے وہ جنوبنی و بنیا نابود اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے محفوظ رکھ کہ ہم بتوں کی پوجا کریں ربی اِن نا ناس اس لیے کہ اے رب ان بتوں نے لوگوں میں سے بہت سوں کو گمراہ کر دیا فمن طبی عنی فن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ایک خوبصورت بیان ہے ایک باؤصول آدمی جو ہے وہ اور ہوتا ہے لیکن عظیم آدمی اس سے بہت اونچے مقام مقام و مرتبے پر فائز ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف با اصول انسان ہی نہیں ایک عظیم انسان تھے اب اصول کا تقاضہ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ربہ جو میری پیروی کرتا ہے میں اسے اون کرتا ہوں وہ میرا ہے اور جو میری پیروی نہیں کرتا میری نافنمانی کرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں لیکن ابراہیم دی گریٹ ڈزنٹ سے دیٹ کیا فرمایا کہ فمن تب بس جو میری پیروی کرے فو منی وہ میرا ہے ومن آسانی اور جو میری نا فرمانی کرے فنّا کا غفر تو ربا تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے پھر آگے جا کر ان کی اس مناجات کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو اور اس کی والدہ کو اس چٹکیل میدان میں جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی سبزہ ہے چھوڑ دو تو ان الفاظ کے ساتھ وہاں سے نکلے ربانہ انی اسکن تو میں ضروری بے وادن غیر کل محرم کہ اے ہمارے رب میں اپنی اولاد میں سے ایک شاخ کو ایک ایسی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ رہا ہوں جو تیرے حرمت والے عزت والے گھر کے پاس ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں فجال افردہ تم من الفظہ تمنا سے تحویل تو ربا لوگوں کے دلوں کو تو ان کی طرف پھیر دے حکم میں نسمارات اور انہیں ہر طرح کے پھلوں سے نواز اللہ اللہ یشکرون تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں مزید فرمایا کہ اے اللہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ جو ہم دل میں مخفی رکھتے ہیں اور جو ہم اپنی زبان سے اعلانیہ کہتے ہیں اور آسمان اور زمین کی اور زمین و آسمان کی کوئی شے تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے اور میرا رب بڑا دعا کا سننے والا ہے رب جالنی مقیم صلاحت و من تھی کہ اے میرے رب مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی ربنا وہ تقبل دعا اور میری دعا کو قبول فرما ربانہ فلی والی وال اور مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اس دن جب حساب قائم ہو بارک اللہ في الصدور